باب صدقت الغنم ليس في اقل من شاتن صدقت فإذا كانت شاتن وحال عليها الحول ففيها شاتن الى مئتن فإذا زادت صدق ارب شاتان الى بابو باب قطل الغنم بئی بھیڑ بکری کی زکات بئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی اونٹوں کی زکات کے بارے میں اور گائے بھینس وغیرہ کی زکات کے بارے میں آج بھیڑ بکری کی زکات کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھائی یاد رکھیے غنم غنم کا لفظ بھی شات کی طرح ہے جیسے شات کس کو کہتے تھے بھیڑ بکری دونوں کو یہ شامل ہے اسی طرح غنم بھی بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے بھائی پیڑ بکری دونوں پر بھائی یہاں آپ کو ایک قیمتی ادبی نقطہ بتلاؤ بھائی لکھ لیجیے بھائی یہ آپ کے کبھی کام آئے گا بھائی بڑا قیمتی نقطہ بھائی اچھا یاد رکھیے شاد اور غن بھیڑ اور بکری دونوں کے لیے بولا جاتا ہے شاد کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے بھیڑ اور بکری دونوں مراد ہوتے ہیں اسی طرح غنم کا لفظ بھی بھائی اس سے بھی بھیڑ اور بکری دون... تو یہ دونوں کو شامل ہے اگر صرف بکرے بکری کی جو جنس ہے اس کے لیے لفظ چاہیے تو وہ ہے مائز مائز ز کے ساتھ ہے بھائی ز اس کی جمع آتی ہے ماز معز معزون معزون تو ماض کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے صرف اب بکرا بکری بھائی بھیڑ کو ہم نے الگ کر دیا نکال دیا یہ مذکر مونس دونوں کو شامل ہوا بھائی بکری بکرے کی جو جنس جیسے انسان مولانا مرد پہ بھی بولا جاتا ہے اور عورت پر بھی مذکر پر بھی اور مونس پر بھی تو اسی طرح یہ لفظ ہے بھائی اچھا بھائی ابھی تک ہم نے کس کو علیحدہ کیا ہے بھیڑ کو نکال دیا پہلے تو شاد کا لفظ اور غنم کا لفظ بھیڑ اور بکری دونوں کی جنس کو شامل تھا مذکر کو بھی اور مونس کو بھی اب ہم نے بھیڑ وغیرہ کو نکال دیا ان کی جنس اور صرف بکرا بکری یہ جو علی جنس جو ہے تو یہ مزکروں یا مونس کہتے ہیں مائز یا ماس کہیں گے بھائی پھر اس میں اگر فرق کرنا ہو آپ نے صرف مذکر بولنا ہو بکرا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تیسن تیسن تا دو نقطوں والی بائی اور سین ہے آخر میں جیسے تیس لکھتے ہیں آپ تیس اس طرح لکھنا ہے تا دو نقطوں والی یا اور سین تا پر فتحہ ڈالیں گے بھائی تیسن یہ صرف کس کو کہتے ہیں بکرا اور صرف بکری کے لیے عربی میں لفظ ہے عنزن عین نون زا عین نون زا عنزن اچھا بھائی شات میں کیا کیا شامل تھے شات اور غنم میں بھیڑ اور بکری دونوں کی جنسیں شامل تھی چاہے مظکروں چاہے پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا بکرا بکری ان کے لیے کیا لفظ ہے اور مائز کا بھئی اور صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے کیا لفظ ہے بھیڑ اور دمبے کے لیے بھئی صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے تو ان کے لیے بھی یہ لفظ یاد رکھیں وہ ہے واد الف نون بھائی الف کے اوپر حمزہ ڈال دیں واد الف نون الف پر حمزہ ڈال دیں و نون و وعن کا لفظ دنبے اور بھیڑ مذکر مانس دونوں پر بولا جاتا ہے بھائی پھر صرف مذکر کے لیے لفظ چاہیے ان میں سے تو وہ ہے کب کب شن کاف چھوٹا چھوٹا کاف با اور شین کبشن شن کس کو کہتے ہیں دوم جو مذکر ہے وہ اور اگر اسی کے جنس میں سے منت کے لیے لفظ چاہیے تو وہ ہے نہ اجتون نا اجتنائ جیم بولتا ناجن تو دمبے کو کیا کہتے ہیں گپشن اور بھیڑ کو ناجتن ناجت اور ایک وہ دمبا ہوتا ہے بھائی وہ بڑی دم ہوتی ہے جس کی چربی والی بھائی اس کو خروف کہتے ہیں اس کو خروف کہتے ہیں خارا وا مذکر ہو تو خروف منس ہو تو خروفہ خروف اور خروفہ ہاں کبھی ز ان کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے ساروں پر بھائی ز ان کا لفظ بھائی لکھ لیے بھائی سارے الفاظ تو دیکھو پہلے شروع میں کیا تھا شاق اور غنم کا لفظ یہ بھیڑ بکری دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے اور دونوں جنسوں میں سے چاہے مذکر ہو یا مونس ہو بھائی ساروں کو شامل ہوا سب پر بولا جاتا ہے پھر ان میں سے صرف بکرے کی جو جنس ہے مذکر اور مونس دونوں اس کے لیے کیا لفظ ہے باعث اور باز اچھا اس کے بعد پھر ان میں بھی بکرے میں مذکر جو ہے اس کے لیے تیس کا لفظ تیسن اور صرف مونس بکری کے لیے عانسن اور دنبے اور بھیڑ کے لیے مذکر مونس دونوں کے لیے عربی میں کیا لفت ہے وانن بھئی حمزہ ہے بھئی وا علف نون علف کے اوپر حمزہ بھی ڈالنی ہے وانن اور پھر ان میں سے صرف مذکر کے لیے کیا لفت ہے کبشن اور مونس کے لیے نعجتن اور وہ بڑی دنبالہ جو ہے اس کے لیے خروف خروف خروف اور منت کے لیے خروفہ بھائی ہاں کبھی میں نے بتایا غن کے لفظ سب پر بول دیا جاتا ہے باب صدقت الغنم یہ باب ہے بھائی بھیڑ بکریوں کی زکات کے بیان میں لفی اقل من شاطن شاتن قاتون نہیں ہے چالیس سے بکریوں سے کم میں زکوات چالیس بکریوں سے کم میں زکوت می نہیں انتالیس بکریاں ہیں ایک آدمی کے پاس سال گزر گیا تو ان میں زکوات نہیں ہے بھائی جی لیکن جب چالیس پوری ہو جائیں تو پھر اب زکوت آئے گی تو کہتے ہیں لئی سبھی اقل من شاطن شاتن قتون نہیں ہے چالیس بکریوں سے کم میں زکات الحول شات جب چالیس بکریاں ہو جائیں اور اس حال میں کہ وہ سائما ہوں بھائی یعنی سال کا اکثر حصہ باہر چرتی ہوں اور نیز ان کو کس کے لیے رکھا ہو دودھ یا نسل بڑھانے کے لیے اور ان پر ایک سال گزر جائے ففی ہا تو ان میں ایک بھیڑ بکری ہے شاط کا لفظ آ رہا ہے بھائی بھیڑ بکری دونوں کے ساتھ دونوں کو, کو کہا جاتا ہے تو ان بھیڑ بکریوں میں چاہے بھیڑے ہوں چاہے بکریوں ان کو ملایا جائے گا بھائی ایک ہی جنس شمار کریں گے ایک آدمی کے پاس بیس بکری ہیں بیس بھیڑ ہیں بھائی تو یہ کیا شمار ہوں گی ایک <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہی جنس شمار ہوں گی بھائی جی شات ہیں سوری تو ففیہ شاطون تو ان چالیس میں ایک شاط ہے ایک بھیڑ ایک بکری دینی پڑے گی الامی اتی شرینا ایک سو بیس تک ایک سو بیس تک ایک ہی بکری ہے چالیس سے ایک سو بیس ففیحا شاطان بس جب بڑھ جائے ایک یعنی ایک سو اکیس ہو جائیں پھنسی ہا تو اس میں دو بھیڑ بکریاں ہیں دو بھیڑیں دے دے یا دو بکریاں دے دے بس دو افراد دے دے ان میں سے تو دو بھیڑ بکریاں الامی اطین کہاں تک بھائی دو, دو سو تک دو سو تک یہی دو بکریاں ہیں یا دو بھیڑے ہیں فیضا زادت واحد ان پر جب ایک بڑھ جائے یعنی دو سو سے ایک بھی بڑھ گئی دو ہوئی فیحا سلاسوشیاہ تو اب اس میں تین بکریاں ہیں یا تین بھیڑ بکریاں ہیں فائزہ بلغت ارباہمی اتین ففیحا ارباشیاہ بھائی دو سو ایک پہ کتنی تھی تین اب چار سو تک تین سو ننانوے تک تین سو ننانوے تک یہی تین بکریاں ہیں ہاں جیسی چار سو پوری ہوں گی اب ان کے اندر چار بکریاں اربا امی اتن ففیہ اربا شیا پس جب یہ پہنچ جائیں چار سو تک تو ان میں چار ہیں بھیڑیں یا چار بکریاں بھائی سم کل اتن شاطن پھر ہر سو کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے چار سو میں کتنی تھی چار اب اس سے اوپر ہر سو میں پانچ سو میں پانچ چھ سو میں چھ سات سو میں سات واضو سا ان دیکھا وہ آ فائدہ جو میں نے آپ کو کچھ الفاظ لکھوائے تھے کس کو کہتے ہیں بھیڑ بکری ماض کس کو کہتے ہیں بکرا بکری کی جنس جینس مذکر ہو یا مونس اسی طرح واہن بھی مذکر ہو یا مس اور بھیڑ دومبے بھیڑ دومبے اور بکرے بکری جو ہیں سوا ان یہ برابر ہیں ایک ہی جنس شمار کریں گے باب بابو زکات الخیل یہ باب ہے گھوڑوں کی زکات کے بیان میں ای زکانۃ الخیل الصائمت ذکور و اناث وحال علیها الحول فصاحبها بالخيار جب گھوڑے ہوں یاد رکھیو اور یاد رکھو خیل گھوڑے کو کہتے ہیں لیکن ایک گھوڑے کو نہیں کہتے گھوڑوں کی جماعت کو کہتے کئی <تصفح> <تصفح> گھوڑے ہوں تو پھر کہیں گے خیل کئی گھوڑے ہوں ازاکان خیل متن و اناسا جب گھوڑے سائما ہو زکور اناسا مذکر اور معنس بھائی مذکر اور باقی پہلے تو کبھی یہ قید نہیں لگائی تھی اونٹوں وغیرہ میں اور ان چیزوں میں جی؟ آب بکریوں میں بھی نہیں تھی گائے بہن کتنے یاد رکھو گھوڑے صرف مذکر ہوں تو پھر ان میں زکات ہے ہی نہیں اسی لیے قید لگا دی کیا ہونا چاہیے مذکر اور من جب گھوڑے سائما ہوں مذکر اور محنت اور ان پر سال گزر جائے حابل خیاری تو ان کے مالک کو اختیار ہے انشاء من کل دینار ان چاہے تو دے دے ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار سو گھوڑے تھے تو کتنے دے دے سو دینار, سو دینار, دینار, دینار ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار وہ انشا ماہا اور اگر چاہے تو ان کی قیمت لگائے آپ در ہمراہ چاہے تو کیا کر لے ان کی قیمت لگائے دے دے دو سو میں سے کتنے دے دے پانچ دراہیم دے دے بھائی می اطے اصل میں کیا تھا می اط دیر دو سو بھائی ولی صفی ظکوری ہام من فریدن زکاتہ ابھی حنی فتح اللہ اور نہیں ہے ان کے مذکر میں صرف مذکر گھوڑے ہوں ان میں اکیلے ولی صفی زکوری ہاں اور نہیں ہے ان گھوڑوں کے مذکر میں من اس حال میں کہ اکیلے ہوں یعنی اکیلے مذکر گھوڑے ہوں کوئی بھی ان میں مادہ نہ ہو تو ان میں زکت نہیں ہےنی فتح اللہ امام اعظم ابو حنی فرحم کے نزدیک وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ لا ولا اللہ اور صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں میں زکات نہیں ہے وہ سرے سے اس کے زکوۃ اس میں مانتے ہی نہیں سمجھ میں ہر ایک کی اپنی دلیلیں ہیں مولانا بغیر دلیل کے یہ بات نہیں ہے قرآن اور حدیث کی سے دلیلیں ہیں ساری بھئی ہاں ابھی آپ مسائل جان لیں آگے انشاءاللہ شاء دلیلیں بھی آ جائیں گی ساری دلیلیں آپ کے سامنے آئیں گی تو زکات وہ فرماتے ہیں گھوڑوں میں زکوۃ نہیں ہے والا شی قل بیل حمیر اور کچھ بھی نہیں ہے بیغال جمع ہے بغل ان کی بغل کہتے ہیں خچر کو خچر خچر بھائی خچروں میں حمیر جمع ہے کی گدے کو کہتے ہیں نہیں ہے خچروں اور گدوں میں زکا کچھ بھی نہیں ہے ان میں تجارتی مگر یہ کہ یہ کس لیے ہو تجارتی بھائی تجارت کے لیے ہوں تو پھر وہ تجارت کے اعتبار سے مال تجارت ہوئے ان پر زکا پائے گی اور یہ تو اس سب جانوروں میں یہی حکم ہے یہ جو گزشتہ جانوروں جتنے کی زکات آپ نے پڑھ بھی لی ان کو بھی اگر کسی نے کس لیے خریدا ہے تجارت کے لیے تو پھر ان کے اندر یہ والا حساب نہیں لگانا بلکہ پھر کیا کرنا پڑے گا تجارت والا حساب یعنی چالیسواں حصہ دینا پڑے گا وہاں نہیں آ کہیں وہاں یہ نہیں کہنا بکریاں ایک آدمی نے خریدی تجارت کے لیے تو اب آپ یہ نہ کہیں یہ سائما بکریاں ہیں ان کے اندر کیا ہوگا چالیس میں ایک ہے ایک سو بیس میں دو ہیں نہیں وہ پھر ایک بھی بکری ہوئی تجارت کے لیے خریدی ہے تو اس کا حساب لگاؤ گے اور اس میں سے کتنا دینا پڑے گا چالیسواں حصہ یعنی ہر چالیس میں سے ایک روپیہ ہوئے ولی سفیلانحم اللہ اور فسلان جمع ہے فصیل کی فصیل کس کو کہتے تھے جی اونٹنی کے بچے کو خملان یا حملان یہ جمع ہے حمل کی حمل یہ کیا لکھا ہے بھائی اوپر نیچے اولاد الغنم بھیڑ بکری کی اولاد کو کہتے ہیں چاہے بکری کی ہو چاہے بھیڑ کی ہو اس کو حمل کہتے ہیں حمل بھائی میم پر بھی فتحہ ہے عجاجیل بھائی آجاجیل نیچے لکھا ہوا ہے جمع جم رجول یہ کس کی جمع ہے رجول کی اور یاد رکھیے عجول جامع ہے عجلن کی اور عجلن کس کو کہتے ہیں بچڑے کو کہتے ہیں بھائی گائے کا جو بچہ ہے یا بھینس کا جو بچہ ہے اس کو عجلن کہتے ہیں اس کی جمع آتی ہے عجول اور عجول کی جمع کیا آتی ہے اجاجیل اور نہیں ہے گائےس کے بچوں میں اور اسی طرح بھیڑ بکری کے بچوں میں اور اسی طرح اونٹنی کے بچوں میں زکات ان میں زکات نہیں آئی دا کہ محمد طرفین اللہ بھائی ایک آدمی ہے اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں بھائی لیکن جب سال ختم ہوا سال گزر گیا جب سال پورا ہوا تو سال پورا ہونے سے پہلے جو بڑے اونٹ تھے وہ ہلاک ہو گئے اور صرف بچے رہ گئے صرف بچے ہیں تو اب ان کے اندر زکات ہوگی یا نہیں کہتے ہیں ان کے اندر زکات نہیں اسی طرح بکریاں تھیں بکریاں سال کا جب ختم ہوا بکریاں ساری مر چکی ہیں درمیان میں صرف کیا رہ گئے چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں بہت سارے ان میں نہیں ہیں بھائی زکات اللہ آئی ماہا کی بارون مگر یہ کہ ان کے ساتھ بڑی بھی ہو سمجھ میں سو اونٹ کے بچے ہیں تو پھر ان کے اندر زکات نہیں لیکن اگر ایک بھی ان کے میں بڑا ہوا تو پھر کیا آ جائے گی زکات آ جائے گی مگر یہ کہ ان کے ساتھ بڑے ہوں وکالا سفر ہا ارما بھئی فرماتے ہیں کہ ان سب میں بھی زکات واجب ہے ان میں بھی واجب ہے واحد میں, میں سے کیا کر دیں گے ایک دے دیں گے ومن وجب فلم یوجد منها اچھا آپ نے پڑھا بھائی بھائی ایک جانور جو واجب ہو رہا ہے وہ سورت بتمانے لگے ہیں مثلاً اونٹوں کی زکات کا مسئلہ تھا وہاں پر ایک شخص پر فقہ واجب ہو رہا ہے کیا واجب ہو رہا ہے فکا آ رہا ہے لیکن اب تلاش کیا اونٹوں میں کوئی فقہ ہے ہی نہیں زکات لینے والا آ گیا بےت المال کی طرف سے جو آدمی مقرر تھا سال پورا ہو گیا وہ زکات لینے آیا اب تلاش کیا اس پر تو فقہ تم پر واجب ہوتا ہے فکا دیکھا کوئی بھی نہیں مل رہا <coughs> تو پھر کیا کریں کہتے ہیں بھائی فقے سے اوپر والا لے لے سے وہ واپس کر دے وہ کیا کر دے مرحبا. وہ دے دے اور وہ بڑا جانور لے جائے بھائی مثلاً فقہ تھا ایک لاکھ کا اور جزاہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا تو جزاہ لے لے اور بیس ہزار واپس کر دے اور اسے لے جائے صورت سمجھ میں آ گئی اسی طرح گائد ہے اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کیا تھا تیس ہو تو طبی یا طبیعہ آئے گا اور چالیس ہو تو مسین یا مسینہ اب ایک آدمی پر مسی آیا بھائی مسنہ لیکن تلاش کیا تو مسی ملتا نہیں تو پھر زکات لینے والا کیا کر لے گا اس سے بڑا جانور لے لے اور جو زائد قیمت بنتی ہے وہ اسے واپس کر دے یا چھوٹا جانور لے لے اور جو پیسے کم ہیں وہ بھی ساتھ وصول کر لے مثلا وہ خکے والی صورت بناؤ بھائی خکے کی قیمت کتنی تھی ایک لاکھ آپ ایک صورت تو یہ تھی کہ اسے جزا لے لے اور فکہ تھا ایک لاکھ کا اور جزا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا تو اس نے جزا لیا ہے اور لینا تو کیا چاہیے تھا حکہ تو کتنے پیسے زیادہ آ رہے ہیں بیس ہزار, بیس ہزار, بیس ہزار اس کو واپس کر دے سبقہ لینے والا مالک کو بیس ہزار دے دے دوسری صورت یہ نیچلے والا جانور لے لو اس سے فکے نیچے کیا ہے بنت لبون بنت لبون لے لیا اور بنت لبون تو صرف ستر ہزار کا ہے تو کتنا فرق آیا تیس ہزار تو دنتے لبون بھی لے لے مالک سے اور ساتھ تیس ہزار روپے بھی لے لے سورج سمجھ میں آ گئے یہی سب میں اسی طرح ہے یہ مسن اور جس پر واجب ہوا مسن فلم یو جس وہ پایا نہیں گیا بھائی ازل مصدقا ورد فضلہ تو لے لے گا صدقہ وصول کرنے والا اس سے اعلیٰ جانور کو یعنی اس سے جو بڑا ہے ورد فضلہ اور جو زائد ہے وہ واپس کر دے گا اور ازل دون یا لے لے گا اس سے نیچے والا اس سے ادنا درجے والا وہ ازل اور ساتھ زائد بھی سورج سب کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ عجوزہ فلقی زکات اور جائز ہے بھائی قیمت کا دے دینا زکوات کے اندر الْعَوَامِلِ عوام آلوفتی زَكَاةٌ اور علوفہ میں زکات نہیں ہے بھائی عوامل وہ جانور جن کو کام کاج کے لیے رکھا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی کھیتی باڑی کے لیے اور کاموں کے لیے بہت سے جانور رکھے ہوئے ہیں تو یہ کیا پر ان پر زکات نہیں ہے حوامل بوجھ اٹھانے کے لیے بھئی رکھے یا سواری وغیرہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں بہت سارے گھوڑے بھائی ان میں بھی زکات یا اونٹ رکھے ہیں سواری کے لیے رکھے ہیں بھائی بل آلوفا آلوفا آلخ سے ہے آلف الف چارے کو کہتے ہیں چارہ بھائی جانور کے لیے جو اس کی خوراک لائی جاتی ہے گھر پر بھائی وہ گھاس وغیرہ چیز یہ کیا کہلاتی ہے چارہ کہلاتی ہے تو علوفہ جانور وہ جانور جن کو گھروں پر چارہ کھلایا جاتا ہے گھر پر لا کر گھاس وغیرہ کھلائی جاتی ہے یہ کیا کہلاتے ہیں علوفہ ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے ولایا فض مصدیقرا ولا رضا لتا ہو اور صدقہ لینے والا نہیں لے گا خیال المال بہترین مال اعلی مال نہیں لے گا صدقے والا والا رضا ہو اور نہ ادنا درجے کا بھائی صدقہ لینے والا آیا آپ اس نے لینا ہے مثلاً کتنا بنتا ہے ایک فقہ لینا ہے فقہ بنتا ہے اس آدمی پر تو اب یہ نہ کرے کہ سب سے اعلیٰ درجے کا حقہ لے لے اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب سے گھٹیا درجے کا لے لے بلکہ کس قسم کا لے متوسط درجے کا لے چلیے بس المرام اللہ علیہ حقیقت الکلام